سور کے معنی ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے سور فاتر مکی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پینتیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر فورٹی تھری ہے اس میں پینتالیس آیتیں پانچ رکو ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الحمد تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں فاطر جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے جاعل ملاکتی رسولن جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے یعنی قاصد بنا کر انبیاء کے پاس بھیجنے والا ہے تو فرشتے وہی لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں اور فرشتے اللہ کا حکم لے کر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں الی اجنی یہ فرشتے پرو والے ہیں ان کے پر ہیں مسنا دو پر ہیں وہ سولاسا اور تین پر ہیں وہ روباں اور چار پر ہیں دو دو تین تین چار چار مختلف فرشتوں کے مختلف پر ہیں جبریل امین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے چھ سو پر ہیں آپ کے دو پر تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کبھی کبھی, کبھی کھولتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ پوری زمین اور آسمان کو گھیر لیتے ہیں اس طرح کی روایتیں مبصرین نے بیان کی یزید بلخلقی ماں یشا اللہ تعالی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے ان اللہ اعلی کل شعین قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ اس وجہ کا ذکر ہوا سب سے بڑی وجہ دوست ہیں دنیا کے لوگ ہیں رشتے دار ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائے گا مجھے نقصان پہنچائے گا اسی طرح کبھی کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان دے دے گا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما ہوں گے اور اللہ راضی ہے اور اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتے اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان فرمان ہے اور اللہ تعالی اس پر عذاب نازل کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی تو اس لیے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما انتہائی ضروری ہے ماں یفتاسی میں رحمتیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے جو رحمت کھولے اور جس رحمت کو نزول فرمانا چاہے فلاں موم سکھ اللہ اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا و ماں یوم سکھ اور جس رحمت کو اللہ تعالیٰ روک دے فلاں مر سلا لہو ممبادی تو اس کے بعد کوئی اس رحمت کو نازل نہیں کر سکتا وحو العزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے اب لوگوں سے اللہ کی نعمتیں یاد کرنے اور اس پر شکر بجا لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ایوہنسرو نعمت اللہ علیہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی اب جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں یہ بھی نا ہیں اور ایک ناشکری کی حد کرتے ہیں کہ کھلاتا پلاتا اللہ ہے مالک حقیقی وہ ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں حل من خالقین غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے یار زو کو کم کہ وہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو جب ایسا کوئی بھی نہیں تو تم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو لا اللہ اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فن نہ تو پھر تم کہاں اوندے منہ جاتے ہو سوچتے کیوں نہیں یوکس دبو کا <يُكذبوكا> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کافر تقسیب کرتے تو آپ رنجیدہ ہوتے اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر اے محبوب یہ کافر آپ کی تقسیب کریں آپ کو جھٹلا دیں تو آپ رنج نہ کریں فقد کسبت رسولم من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا وہ عید اللہ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی حقیقی قادر تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے تو یہ دنیا کے لوگ چاہے جو کچھ بھی کر لیں اسلام کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اسلام سر بلند ہوگا آپ رنجیدہ نہ ہوں یا ایو الناس اب لوگوں سے خطاب ہے اور لوگوں کو ایک خطرناک چیز جو انسان کو دھوکہ دینے والی ہے اس سے خبردار کیا جا رہا کہ وہ چیز تمہیں کہیں تباہ نہ کر دے یا یوں نہ سے لوگوں ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے نیکی کرنے والوں کو اچھا سلا ہے برائی کرنے والوں کا انجام برا ہے فلا تغرنکم نمل حیات دنیا تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے گناہ مت کرنا ولا یا غر نہ کم غرور کے معنی یہاں ہے فریبی دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے دیکھیں اب جو میں بات کہوں گا یہ میری اپنی بات نہیں مفسرین نے یہ بات لکھی اور یہ بات اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰ نے بھی تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھی اور کئی مفسرین نے اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا دھوکہ دینا اور دنیا کا دھوکہ دینا اس سے کیا مراد ہے دنیا کا دھوکہ دینا تو یہ مراد ہے کہ بعد میں نیکی کر لیں گے لمبی امیدیں بعد میں نیک بن جائیں گے یا دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دینا اور شیطان کا دھوکہ دینا کیا ہے فرمایا مفسرین فرماتے شیتان اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے وہ برداشت کرنے والا ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے لہذا تم گنا کرتے رہو اللہ تمہیں معاف کر دے گا سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا یہی ہے مفسرین فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے حلیم بھی ہے مگر شیطان اس طریقے سے اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے تو شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے غفور رحیم ہے تم خوب گناہ کرو اور فکر مت کرو اللہ تعالی تمہیں بخش دے گا کہ یہ سب سے بڑا دھوکا ہے شیطان کا اور آج بھی اکثر لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہیں ان شاء اللہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے دشمن کی باتیں چاہے وہ ہزار مرتبہ قسمیں کھائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو دشمن کا مشورہ اس کی بات سننے کو ہم تیار ہی نہیں ہوتے تو شیطان کی باتیں سنتے کیوں ہوں اور اس پر غور کیوں کرتے ہو اس پر توجہ نہ دو جب وہ تمہارا دشمن ہے فتح خیگو آدو تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو جب اللہ تعالیٰ اسے دشمن کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے والد ہمارا دوست ہمارا محسن ہمارا مالک اگر ہم سے یہ کہے کہ فلاں گلی میں تمہارا ایک ایسا دشمن رہتا ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے گا تو ہم وہ گلی تو کیا اس محلے سے گزرنا چھوڑ دیں کہ کہیں وہ ہم بے وار نہ کرتے لیکن افسوس اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن ہم شیطان ہی کی باتیں مانتے ہیں انسان شیطان کی کیسی باتیں مانتا ہے کہ اس کے مشورے انسان مانتا رہے مانتا رہے تو ایک وقت کو وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے فتح خی تم بھی اسے دشمن سمجھو اس کی کوئی بات شروع سے تسلیم ہی مت کرو آپ کے پاس اگر کوئی دوست بن کر آئے دشمن تو آپ بتائیے وہ دشمنی کب کرنے میں کامیاب ہو جب آپ اسے جگہ دیں گے اس کی بات سنیں گے آپ اس کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوں گے تو وہ اپنی دشمنی اور آپ سے فراڈ وہ نہیں کر سکتا ان نما یا شیطان تو اپنے گروہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے تمہیں جہن بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ سارے لوگ جو شیطان کی بات مانے وہ اصحاب شغیر ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہو جائیں اللہ کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے والذین آمنوا وعملوا وادی اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے آمنو و ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لہم مغفرت و اجرن کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے بہت بڑا عجر ہے